بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر گیارہ پڑھی ہے جس میں اللہ جل الح یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے ان پر نیند مسلط کی کہ ان کو نیند آ اور پھر وہ سو گئے آج کے سبق میں ہم اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے جنگ کی پہلی رات تھی تین سو تیرہ صحابی ہیں اور مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر ہے اسلحہ بھی پورا نہیں ہے بہت پریشانی ہے صحابہ کرام اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ کیسے ہوگی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم جنگ کیسے کریں گے شیطان جو ہے مختلف قسم کے وسوسے ڈال رہا تھا لوگوں کے دلوں میں جیسے کہ امریکہ نے جب طالبان پر حملہ کیا تھا تو شیطان کے جو شاگرد مولوی ہیں اور شیطان کے شاگرد جو صحافی ہیں شیطان کے شاگرد جو سیاستدان ہیں سب تو خراب نہیں ہوتے ہیں نا جو شیطان کے شاگرد ہیں وہ مولویوں میں بھی ہیں صحافیوں میں بھی ہیں سیاستدانوں میں بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بکواسات کرنے شروع کیے تھے کہ امریکہ کے پاس اتنے سارے تیارے ہیں اور اتنے سارے سیارے ہیں اتنے سارے ٹینک ہیں اور یہ ہے بلا ہے بتر ہے طالبان کے پاس کیا ہے یہ کیسے لڑیں گے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی شیطان کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے تم سے دو بار زیادہ آئے ایک ہزار ہے نا تین سو تین سو تین سو یعنی دو بار تم سے زیادہ آئے اور تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے گھوڑے بھی نہیں ہیں کیسے جنگ ہو گئے اس کے ساتھ اسی پریشانی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی کہ اس غم سے یہ لوگ آزاد ہو گئے سب سو گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک خاص قسم کی نیند مسلط کر دی چاہے وہ سونا چاہتا تھا یا نہیں سونا چاہتا تھا وہ سو سو گیا روایات میں آتا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے تھے بس اور سب سو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہ کر نماز تحجت میں مشغول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ساحبان بنایا گیا تھا آریش چھپرا کہہ لیں آپ اسے ایک چھپرا سا بنایا گیا تھا ساحبان سایہ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ تھا پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام اس میں پوری رات تحجت پڑھتے رہے اور سب صحابہ سوئے ہوئے ہوئے تحجت پڑھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کو بھی تھوڑی سی اونگ آ گئی لیکن ہنستے ہوئے فوراً بیدار ہو گئے اور کہا اے ابو بکر وہ ساتھ تھے نا خوشخبری سنو جبریل علیہ السلام آئے ہوئے یا قریب کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے پھر آپ علیہ السلط وسلام صاحب سے باہر یہ آیت پڑتے ہوئے تشریف لے گئے سیوح زم الجم البر کہ ان قریب دشمن ہار جائے گا اور پیٹ پھیر کر باغے گا جیسے امریکہ آج باغ رہا ہے الحمد اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلاۃ وسلم نے باہر نکل کر صحابہ کرام کو متوجہ فرما کر فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل ہے یہ فلاں کی قتل ہونے کی جگہ ہے فلاں اس جگہ میں قتل ہوگا حجی بات سمجھ میں آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہماری اولاد ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ان پر قربان ہو پیغمبر علیہ السلات وسلام ہیں نا فرما رہے ہیں کہ اس جگہ میں ابو جیل قتل ہوگا اس جگہ میں لہب قتل ہوگا اس جگہ میں امیا قتل ہوگا صحابہ کرم حیران تھے اور خوش تھے کہ انشاءاللہ اللہ کام ہو گیا ہے یہ پہلی نعمت کا تذکرہ ہے ادیو غشی کو منواسا امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور جنگ کے غموں سے وہ آزاد ہو گئے اور سو گئے صبح ہو گئی اب یہاں ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے صحابہ بہت پریشان تھے اور وہ یہ ہے کہ کفار یعنی مکے کے جو مشرقین تھے نا وہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں چونکہ پہلے پہنچے تھے اس لیے وہ اونچی جگہ پر آ کر رک گئے دشمن اونچی جگہ پر ہوگا آپ نیچے ہوں گے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اوپر ہے پہاڑ کے اور طالبان نیچے ہیں تو کتنے زیادہ شہید ہو رہے ہیں اس وجہ سے بھی صحابہ بہت پریشان تھے تعداد بھی ان کی زیادہ ہے اسلحہ بھی ان کے پاس پورا ہے گھوڑے وغیرہ بھی ان کے پاس بہت ہیں جگہ کے اعتبار سے بھی ہم سے اچھے ہیں اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر ایک جگہ آ کر رک گئے وہاں پانی نہیں تھا اور ان کے پاس پانی بھی تھا حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے انصاری صحابی ہیں مدینے کے ہیں تو مدینے کو پہچانتے ہیں نا وہ وہ مدینے کو پہچانتے ہیں نا کہ یہ کیسی جگہ ہے اور یہ کیسی جگہ ہے یہ اچھی جگہ ہے یہ خراب جگہ ہے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہی کے ذریعے کہ آپ یہاں رکیں تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے یہاں رکے ہیں تو میری گزارش ہے کہ تو میری گزارش یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جگہ غلط ہے کس کو کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورہ دے رہے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو ایک چھوٹا سا آدمی آ کر ان کو مشورہ دے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ کے ابو ہیں کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا خیال یہ کہ یہ غلط ہے تو آپ آ کر اپنے ابو کو مشورہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بیادبی نہیں کر سکتے اس لیے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہاں رکو پھر تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگی اعتبار سے اچھی جگہ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور تھوڑا آگے لے جائیں ہمیں پانی کے قریب جا کر رکیں اس لیے کہ جنگ کے دوران پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ نہ بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہی نہیں ہوئی ہے کہ میں یہاں رکوں تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ تبدیل کی اور صحابہ کرام کو لے کر حباب رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے جگہ پر تشریف لے گئے وہاں پانی قریب تھا وہاں پانی مسلمانوں کے لیے قریب تھا اور کافروں سے دور ہو گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو جب کہ آپ امیر ہیں گھر کے بڑے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی چھوٹا سا لڑکا بھی یا لڑکی مشورہ دے رہی ہے تو اس کے مشورے کو سننا چاہیے آج مہمان آ رہے ہیں ابو اب پکوڑے بھی سویاں بھی کھیر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں پکائی جا رہی ہیں تو آپ اس میں سے کھیر کو کاٹ دیں کم کر دیں اس لیے کہ پکوڑے وہ مسالے دار چیز ہے اور سویاں میٹھی چیز ہے اور کھیر بھی میٹھی چیز ہے تو دو قسم کی چیزیں پکانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ اچھی بات ہے تو مناسب ہو تو گھر کا بڑا باپ ہو یا ماں اس بات کو قبول کرے تو اس میں کوئی ایب کی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی بات مان رہا ہے جتنا بھی بڑا امیر ہو یہ پیغمبر ہے پیغمبر پیغمبر اپنے صحابہ کی اپنے ساتھیوں کی اپنے شاگردوں کی بات مان کر تین سو تیرہ انسانوں کو دوبارہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا رہا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ استاد ہیں آپ بڑے ہیں آپ امیر ہیں آپ امیر المومنین ہیں ایک چھوٹا سا فرد بھی اگر آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس کا مشورہ اگر ٹھیک ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی عیب اور کوئی گناہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار عورتوں کے مشوروں پر بھی عمل کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اپنے مشورے سے بہت بڑی مصیبت سے بچایا تمام مسلمانوں کو سلح حدیبیہ میں سلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو مسلمان ناراض تھے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اپنے اپنے بال کٹوا لو تو کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے پیغمبر کی بات صحابہ نہیں مان رہے اب مصیبت یہ کہ اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک عورت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہیں اس لیے کہ وہ مکہ جانے کے لیے آئے تھے لیکن جا نہیں سکے تو آپ ایسا کریں آپ خود نکل کر اپنے بالوں کو منڈوا لیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو خود سب عمل کرنا شروع کر دیں گے ایک عورت کے مشورے پر پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے نائی کو طلب کیا اور اپنے بال منڈوانے لگے تو صحابہ کرام روایات میں آتا ہے کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے لگے کہ جلدی جلدی اپنے سر منڈواؤ ایک عورت کے مشورے پر پیغمبرہ علیہ اللہ وسلم نے عمل کیا تو اس میں کوئی عائب نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے آج کل بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورت کی بات اتنی مانتے ہیں کہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتے اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورت کی بات بالکل نہیں مانتے دونوں باتیں غلط ہیں اچھی بات چاہے عورت کرے چاہے مرگ کرے چاہے بچہ کرے چاہے لڑکا کرے چاہے چھوٹا چاہے بڑا جو بھی اچھی بات آپ کو کرے آپ کو چاہیے کہ وہ بات مانے آپ ایک جگہ میں جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ چاچا یہ جس طرف آپ جا رہے ہو نا اس طرف سے راستہ نہیں ہے راستہ اس طرف سے تم نے لگا ہے دبا کے تھپڑ اس کو کہ تمہیں کیا ہے مجھے کہتے ہو تمہیں غلط بات آپ جتنے بھی بڑے ہیں لیکن وہ اس محلے کا بچہ ہے نا اسے معلوم ہے کہ یہ گلی نہیں ہے کسی کے گھر کا راستہ ہے تو آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے خلاصہ یہ ہوا کہ مشورہ اگر اچھا ہو اسے قبول کرنے میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان چاہے آپ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو حتیٰ کہ پیغمبر کیوں نہ ہو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری کسی اچھی بات سے مسلمانوں کو اور امت کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو مشورہ دینا چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے بات سمجھ میں آ گئی لیکن مشورہ دینے کے بعد پھر پوری دنیا میں ڈھول نہیں پیٹنا چاہیے کہ میں نے مشورہ دیا تھا اس لیے ایسا ہوا یہ بھی غلط بات ہے ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صحابہ کرام کی جگہ تبدیل کی اور دوسری جگہ تشریف لے گئے وہاں پانی بھی نزدیک تھا ٹھیک ہے لیکن اب ایک اور مشکل تھی مشکل یہ تھی کہ صحابہ کرام جس جگہ بھی جا رہے ہیں وہاں ریت ہے تم لوگ کو یاد ہے وہ قندہار سے ہلمن کا سفر وہ ریت یاد ہے جس میں کلسم ایک سال کی تھی چھوٹی سی آٹھ مہینے کی تھی شاید اب یہ چھ سال کی ہو گئی ہے ریت وہ ریت کے پہاڑ یاد ہیں ریت کے ٹیلے اس میں چلے تھے چل سکتا ہے آدمی اچھی طرح اس میں نہیں چل سکتا تو صحابہ کرام بہت پریشان تھے کہ ایک طرف سے تو یہ دشمن سر پر آیا ہوا ہے اور یہاں جہاں ہم آئے ہیں یہاں پر ریت ہے چلا نہیں جاتا تو جنگ کیسے کریں گے کلام تو اللہ تعالی نے کیا کیا بارش برساتی اب نچلے حصے میں جو لوگ ہیں بارش سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے صحابہ کرام کو لیکن اوپر والے حصے میں جو ہے ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے بارش یعنی کافروں کے لیے اوپر والے حصے میں مٹی تھی بارش ہوئی ہے تو وہ کیچڑ میں بدل گئی ہے اور نچلے حصے میں ریت تھی بارش ہوئی ہے تو وہ بھر بھر گئی ہے اور چلنا اس میں آسان ہو گیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ <مَعَا> چوتھا انعام جو ہے اس میں دو نعمتیں ہیں نا ایک تو نیند ہے نیند آ گئی ہے تو یہ غم سب کچھ ان کے ختم ہو گئے جو ہوگا دیکھا جائے گا کل کریں گے یہ جو نیند ہے نا یہ سو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جب مصیبت آتی ہے تو ہر کسی کو نیند نہیں آتی لیکن یہ مجاہدین کو آتی ہے جلدی جب یہ ہیلی کاپٹر گوم رہے ہوتے ہیں ڈرون گوم رہے ہوتے ہیں اور چھاپے وغیرہ آتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے اور خود میری بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں کراٹے لیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا صبح پتا چلتا ہے کہ چھاپا آیا ہے اور چلا گیا ہے اتنے اس کے مر گئے ہیں اور دو ان کے شہید ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ پریشان بیٹھے رہے تو پوری رات آپ کا کیا حال ہوگا اور اللہ کا شکر ہے الحمد تم لوگوں نے یہ مصیبتیں اور مشکلات میرے ساتھ ساتھ دیکھی ہیں شاید ہمارے ان اسباق کو سننے والوں کو تعجب ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یہ سب تکلیفیں دیکھی ہیں اور مشقتیں جھیلی ہیں اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے الحمدللہ مشکل نہیں ہے ہم اپنی امت کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈرون آئے ہیں چھاپا مارنے کی مکمل تیاری ہے لیکن ایسی موصلہ دار بارش شروع ہو گئی ہے کہ ڈرون سب بھاگ گئے بہت دیکھا ہے ہم نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا اس میں تو خیر ہمارے ساتھی شہید ہو گئے تھے لیکن ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اور تمام بلا بدتر جو ہے آئے ہوئے ہیں لیکن اچانک ایسی بارش شروع ہو گئی ہے کہ دشمن باگ گیا تو یہ چوتھے انعام میں دوسری جو نعمت تھی وہ بارش تھی پہلے میدان جنگ کا نقشہ کیا تھا کافر اوپر تھے مسلمان نیچے تھے کافروں کی جو جگہ تھی وہ مٹی والی تھی پتھریلی تھی اس میں چلنا پھرنا آسان تھا مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ریتیلی تھی اس میں پاؤں دھنستے تھے چلنا مشکل تھا اب بارش ہو گئی ہے تو ان کی جگہ ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے چونکہ جگہ اوپر ہے تو بارش کا زور بھی ان پر زیادہ ہے اور مٹی کیچڑ میں بدل گئی ہے اور صحابہ کرام نیچے تھے یہاں ریتلی جگہ تھی وہاں پانی رکتا بھی نہیں ہے ریت میں پانی تو نہیں رکتا ہے نا پانی رکتا بھی نہیں ہے اور جو پانی رکا ہے اس کی برکت سے یہ ریت اب جم گئی ہے مسلمان اچھی طرح اس میں چل سکتے ہیں اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ اکبر اوپر کے حصے میں بہت تیز بارش ہوئی اور نچلے حصے میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی تو اللہ کا کام ہے اللہ جب مدد کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے دو نعمتوں کا ذکر ہے کہ نیند اور بارش کے ذریعے اللہ تعالی نے میدان جنگ کے نقشے کو بدل دیا دوسرا کیا تھا پینے کے لیے وضو وغیرہ کرنے کے لیے پانی مل گیا سب ویزان کو مرجز شیتان اور شیطان نے جو وسوسے ڈالے تھے یار اتنے سارے لوگوں سے کیسے لڑو گیا اسلحہ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ وسوسہ بھی ختم ہو گیا وہی سب بھی اقدام پاؤں ان کے دھنس رہے تھے ریت میں ابھی ہلکی بارش ہوئی ہے ریت جو ہے جم گئی ہے اور مسلمانوں کو بہت سہولت ہو گئی اور کافر جو ہے وہ کیچڑ میں دنس رہے ہیں وہ چل نہیں سکتے پھسلتے ہیں نا سمجھ گئے اب بارہویں آیت ہے عید یو رب کل الملائی کا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو جماؤ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو اس بارے میں کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ